معافی مغفرت نصرت رحمت اسانی کے سوال پر مشتمل جامع استغفار ربانا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا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 اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے والوں پر رکھا تھا اے ہمارے رب اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا کار ساز ہے کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما استغفار پر مشتمل یہ قرآن دعا ایک نور ہے جو انسان کسی بھی دشمنی یا حالت سے مغلوب ہو وہ اسے زیادہ مانگے کئی افراد جن کی شہاوت بے قابو تھی انہوں نے اس استغفار کو اپنایا تو برائی بے تابی اور بے چینی سے نجات پائی الغرض کوئی بھی برا دشمن بری عادت یا بری حالت انسان کو دبا رہی ہو تو یہ مبارک دعا یقین اور توجہ سے پڑھے تو انشاءاللہ اللہ اس دعا کا نور مددگار بن کر پہنچ جائے گا اس دعا کے لیے نور کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے